مارا نر ولیم عزیزان میم آج مئی انیس سو چوراسی کی چار تاریخ ہے اور برس پران کریم کا آغاز سورہ الموک سراج کی آیت انیس فیصد ہو رہا ہے سیونٹی سیون اوور ون نائن ان آیات میں بلکہ ان آخری پاروں میں پکس و بادل کی اس پشمد کی انتہائی منزل سے متعلق ہے یوں تو شروع سے چلا آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صبح کی زندگی کی آخری دور میں یہ شدت اختیار کر گیا اور قرآن ان کی تفصیل بیان کرتا جا رہا تھا بات ساری سمجھنے کی ہے خدا کا قانون مقافات عمل <تصال> مظلوم یہ چاہتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ سختی کے لیے اٹھے تو وزیر پڑ جائے <تصال> خدا کی خدوش کا تصاویر یہ ہونا چاہیے کہ وہ مظلوم کی حفاظت کرے ظالم کو اسی وقت کروا دے خدا کے قانون نے میں حمل میں محلت کا وقفہ رکھا گیا ہے عمل اور اس کے نتیجے میں ایک محلت کا وقفہ ہوتا ہے یہ چیز چلی آ رہی ہے قریب قریب ہر وقت میں اس کا ارادہ ہوتا جا رہا ہے اس میں کتنی بڑی مسلط ہیں کتنا سادہ ہے نو انسان کے لیے رحمت ہے یہ محلت کا وقتہ لیکن یہی محلت کا وقتہ ہے کہ جو اور دونوں اطراف میں ہی بہر اگر وہ پرانے مقافات عمل اور قانون مقافات عمل پر گہری نظر نہ رکھیں تو دونوں اطراف میں یہ غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے مظلوم تو اس سے کہ یہ کیا انصاف ہے کہ مجھ سے ظلم سے ظلم ہو رہا ہے اور ظالم تنخ کا چلا جا رہا ہے تو اس سے پہلے کچھ وقاوت پیدا ہوں گے پھر سکوک پیدا ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آنکھوں میں جا کے مایوسی پیدا ہو جائے مایوسی کا نتیجہ انسان تک بھی ہو سکتا ہے ادھر ظالم ہے کہ وہ یہ چیزیں سنتا تو ہے کہ ظلم کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے خدا کا قانون ہے وہ ایسا ہوتا ہے وہ دیکھتا یہ ہے کہ ہوتا ایسا نہیں ہے وہ پنکھتا کہنا جاتا ہے وہ اپنے گور وارت اور ظلموں کے سامنے اور بے بھاگ ہو سے چلا جاتا ہے دوسری طرف یہ سورج پیدا ہوتی ہے جن کی خاطر خدا اپنے قانون کو نہیں بدلتا وہ یہ سمجھاتا ہے پورا کریم میں برقرار و استعار یہ چیز آئی ہے کہ یہ مولد کا وقفہ کیوں رکھا گیا ہے اور یہ رکھنا ضروری ہے اور پھر وہ سمجھاتا ہے کائنات فاردی کائنات کے جتنے حوالت ہیں ان کو سامنے لاتا یہاں بھی آخری آج تک یہ بات تھی کہ یہ فوری طور پر کیوں نہیں بات سامنے آتی تو قرآن اگلی مثال جو ہے وہ دیتا ہے اور عام طور پر وہ یہ مثال پیش کرتا ہے اس کے سراہر حمد اور اس کے بعد بچے کی پیدائش اور اس میں کم از کم سات آٹھ का مہینے کا وقفہ تندرست توانا بچہ وہی پیدا ہوتا ہے جو یہ وقفے مدت کا وقفہ جسے آپ کہہ دیجیے اس کو وہ پورا کرتا ہے اگر اس میں اجرت ہو جاتی ہے تو وہ हो ہو جاتا ہے تو ناکمان ہوتا ہے وہ بچہ اس کے نتائج بعض واقعات بڑے ہی ہوتے ہیں اور یہ اگر وقفہ پورا ہو جاتا ہے تو بچہ عام طور پر پہ چاہیے سلام ہوتا ہے وہ عام طور پر سمجھانے کے لیے یہ چیز فوران کہتا ہے وہ فلم سے کہتا ہے کہ اس بات میں تو تم جلدی نہیں ہو لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ظلم کا عمل اور اس کے نتیجے میں اسی قسم کا ایک وقفہ ہوتا ہے تو یہ بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی اسی طریقے یہاں سمجھایا اَلَم مَهِينٍ فِي قرارٍ مَكِينٍ فِي مَعْدُونٍ <مِن> کیا ہم نے تمہیں جو فائدہ کیا ہے اس پروسیس پر اس طریق پر غور کیوں نہیں تم کرتے ایک جب آیات ایک جب زندگی مادہ ملیریا مرد کا وہ عورت کے رنگ میں کر ہے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ ارداد علم و فکر و تاخیر و دانش کے لیے ہزاروں فوج کی چیزیں اپنے اندر رکھتا ہے تو لفظ میں جاننا ہو کہ ہرارم مشین گائنوں کے یا علم زمین کے ماہرین رکھا سکیں ہم تو ذہن میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ نازا یہ جو ہے عورت کے رحم میں ٹپکتا ہے اور رحم کے اندر بچہ پرورش پانے لگ جاتا ہے چودہ سو سا سال پیشتر کے زمانے میں جب ادھر کی تحقیق کا روخ بھی انتظار نہیں ہوا تھا قرآن وہ دا ہے جو آج ان زمین والے جو ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیدھا رحم میں نہیں آ کے ٹپکتا یہ ایک اول تو وہ کروڑوں کی تعداد میں وہ جیسو میں ہوتے ہیں یہ خطرہ میں وہ چلتے ہیں میں پھر اگر اس کی تفصیل میں چلا جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی دوسری اس طرف چلی جائے گی اور پھر میرا یہ میدان بھی تو نہیں ہے لیکن ہوٹل یہ میں نے ارد کیا کہ جب الفاظ فراہم کے آتے ہیں تو جی نہیں چاہتا ان کو چھوڑ کے آگے چل جائے فرار ہوتا ہے کوئی چیز لوں کر رہی ہو ہرکت کر رہی ہو چل رہی ہو اس کا کسی مقام پہ ٹھہر جانا اس زمانے میں یہ باتیں کسی کی یہ جو اس کے سیل ہیں یہ حرکت کرتے ہوئے آگے چلتے ہوئے کرار کہاں ان کو ملتا ہے وہاں عورت کا اسی طرح سے عام طور پہ ایڈ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو ہم اسی قسم کا ایک ذرا سا جلسوم ہوتا ہے سیل ہوتا ہے یہ سیل اس سیل کے اندر جا کے کرا پاتا ہے اور یہ جو چیز دونوں کا ایک امیزش ہے یہ ایک چیز دونوں کی بنی ہے یہ ہے مکین یہ اب ان کو مکان ملتا ہے جسے رحم کہا جاتا ہے یہ اس کے اندر قرار ہو جاتے ہیں دو رفت قرآن کے قرار متین جھوم جاتا ہے مغرب کا سائنسدان جب وہ قرآن کی آیات سے غور کرتا ہے کہا کہ اس طرح سے یہ کیا اور وہ مشین وہاں رہتا ہے سب تک الا قدر معلوم ایک مدت تک جو تمہیں معلوم ہے معین ہے یہ قدر کا لفظ قرآن کا بڑا جامعہ لفظ ہے پیمانہ جو خدا میں مقرر کیا ہوا ہے اسی تو ہماری صلاح میں قانون کہتے ہیں خدا کا مقرر کرنا ہوا پیمانہ اس وقت تک یہ قدر معلوم ہو بہرحال ٹھیک ہے یہ تو معلوم ہے حال اس کو کہ اس کے اندر ہے نہ محلت کا وقت اور اسی سے یہ بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت ہوتا ہے قدر مار اور اسی طرح سے ہم نے ہر عمل اور اس کے نتیجے کے اندر ایک محلت کا وقت یا ایک پیمانہ مقرر کر رکھا پہلے ایک متعین مثال دی ہے اس مثال کے بعد پھر پورا اصول اپنا قانون کا بتایا تھا قدم خارے کے لیے ہم نے اسی طرح سے پیمانے مترو کر رکھے ہیں قانون مترو کر رکھا ہے محنت کا وقفہ درمیان میں آتا ہے کرنے والی شاد روم کیسے اچھے ہیں ہم پیمانے بنانے والے یا قانون بنانے والے کیسے اچھے ہیں یہ جو قانون بنے ہوئے سب بڑی چیز ہے یہ یہ ڈاکٹر صاحبان سائنٹسٹ جو ہیں ان حلوم کے ماہرین وہ جانتے ہیں کہ یہ جو مین پیمانے ہیں ہر چیز کے مرض کے بھی شفا کے بھی دوا اثر کرنے کے بھی یہ کس قدر انسانیت کے حق میں کس قدر رحمت ہے یہ کسی چیز ہے میں یہ اب پہلی چیز تو مثال کی تھی صرف اس نے قرار حمل اور بد کی غراضت کی اور اس کے بعد وہ پورا اصول میں دیا کہ کائنات کے ہر شہر میں یہ چیز موجود ہے اسی طرح سے یہ کچھ ہوتا ہے اب وہ کائنات کے قوانین کی طرف اس نے گھس موڑ دیا پچھلے درس میں روحی چلتے چلتے وہ ایک شکرا میں نے جان کیا تھا تو بات یہ ہوئی تھی میں نے کہا تھا نا کہ تصویر چطرت جو ہے یہ حق ہے اور مغلوب ہو جانا کس سے یہ باطل ہے یہ بھی ہفتے باطل کی ایک کٹوتا کیا جو جاری ہے تو کی تصویر چاہتی ہے ویسے بھی یہ آخری سارے ہے اس قرآن کے جو ندی کا کچھ پتا نہیں ہے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو جی چاہتا ہے کہ کچھ نہ تو تو اپنی کی مطابق کچھ روٹی جو اپنی غیرت کے مطابق اس کے بعد کائناتی قوانین یہ خدا کے قوانین ہیں قوانین ارحیاں ہیں یہ کسی اور کے مقرر کرتا نہیں ہے تو جب آپ قوانین خداوندی کہیں گے تو یہ سب سے پہلے تو یہ کائنات کے قوانین سامنے آئیں گے قوانین خداوندی کی عتائد جب کہیں گے تو اس دوشے کو آپ الگ کیسے کر دیں گے سب سے پہلے تو یہ دوشا سامنے آئے گا یہ قوانین ایسے ہیں جو گہری کے ذریعے نہیں دیے گئے بلکہ یہ انسان اپنی تحقیق کی روح سے ان کا انکشاف کرتا ہے انہیں معروم کرتا ہے جو انسان کا علم اور اس تحقیق بڑھتی چلی جاتی ہے ان قوانین پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جاتے ہیں قوانین ان قوانین کی عتائج سے قوتیں فطرت کی قوتیں مسخر ہوتی ہیں اس طرح سے اس کائنات کے اندر انسان ان قوتوں کا ماٹر ہوتا جاتا ہے ان سے ٹان لیتا ہے تو ان قوانین کی ہے اس حکایت کے یہ نتائج فطرت کی قوت میں مسخر ہو رہی ہے ان قوتوں کے مسخر کرنے سے پھر انسانی زندگی میں جس قدر نعمتیں آتائش ہیں وقت قدرتی حاصل ہے ہمارے سامنے ہیں یہ جگہ ہے اس شکایت کی قوانین خدا بندی کی وہ جو آتے نا صرف دنیا ہسنا کم ہے وہ تو انہیں کو مل سکتی ہے نا جو کی جو فطرت کی ان قصوتوں کو مستقر کرے وہ آپ غور کیجئے جی کبھی یہ حسن آپ صرف دنیا جو پہلے ان قوتوں کو متخر نہیں کرتی وہ ان کی مقدو رہتی ہیں اور زندگی کے ہر ضرورت تک تقاضے کے لیے دوسروں کی محتاط رہتی ہیں کن کی محتاط رہتی ہیں جنہوں نے ان قوانین کو معلوم کر کے قدرت فطرت کی قوتوں کو مستقر کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے یہ گوشہ کتنا اہم ہے پرانے کریم اسے دین قرار دیتا ہے سورا ہے عمران دین بٹا پیا غیر دین اللہ ہے یا بہنا کیا یہ لوگ علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں اس کی تلاش میں چاہتے ہیں کہ کوئی اور ملے خدا کے دین یہ دین اللہ یہاں کہا گیا ہے من سک سماوات وائن آرٹ کی ہر شہن وم اس کے قوانین کے سامنے سجدہ ریز ہے جی ہوئی ہے یہ ہے وہ دین اللہ جس کے مطابق قرآن کہتا ہے کہ کیا دین اللہ کی خلاف کیجیے اور دین کی یہ تلاش کر رہے ہیں اس کو دین اللہ بہت ہے خدا کے قوانین کے سامنے کرے تسلیم ہم کر دینا اس کے مطابق عمل کرنا اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ دین ہے اور من اپنانو منفرد سماو وہ کی ہر شہر اس دین کا اختلاف کیے چلی جا رہی ہے تاکہ یہ لوگ پھر خدا کے دین کے سرا کسی اور دین کے متلاشی ہیں. دین ہے یہ آگے کر کے نہیں یہ بیاسی ہے بیاسی چوراسی ہے فن کرسلام دین ام فن یوگ درد میں تھا جو اسلام کے طرح کسی اور دین کی تراشاتے وہ اس سے وہ قابل قبول نہیں ہوگا وہ قبول نہیں کیا جائے گا تو اس کو دین قرار دے رہا ہے قرآن دین میں جلدی نہ کیجیے بناتا ہوں اس مقام کی طرف رک رہا ہے اسے لیکن اسے تو دین کہہ رہا ہے قرآن یہ دین صدابی ہے سوامین خدا کی عدایت ہے کائنات کی قوتیں جتنی بھی ہیں سب نے پڑھا لکھا کہا وہ اب خوب کرتی ہیں مجبوراً کرتی ہیں ان کو اختیار نہیں دیا گیا اور یہ دین ہے جو نہایت آسم شکل اندر کے اندر کائنات کے اندر نافذ ہے اسی کے متعلق انسانوں سے کہا گیا کہ ان قوانین کا علم حاصل کرو ترقی تفیش سائنٹیفک سے پھر اسے اس جو قوتیں حاصل ہوں تمہیں فطرت کی قیومیں جو تمہیں حاصل ہوں وہ ہے تو اس کے تعینات جسے کہا گیا یہ جو خارجی کائنات میں قوانین نازک ہیں <تصفح> <تصفح> کیونکہ انسان اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا فطرت میں رکھا جاتا ہے اس کے لیے اس میں دخل اندازی نہ کرے اس لیے وہ اپنے نتائج کو ٹھیک ٹھیک اسی طرح سے مرتب کرتے چلے جاتے ہیں آپ کو لگی ہے آپ قانون شدہ بندی سے سڑک کی بڑکتے ہیں پانی نہیں پیتے آہستہ آہستہ ایک آگ آپ کے سینے میں بھڑکتی چڑھی جاتی ہے اندر ایک ڈوزت مرتب ہوتا چلا جاتا ہے یہ قانون شدہ بندی سے نافیت کا نتیجہ ہے اور جب آپ علاح جاؤں جب آپ اسی کے قانون کی طرف جا کے پانی کا گلاس پی لیتے ہیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے دھوپ میں اگر آپ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو دھوپ کی شدت کا آداب تو آپ کو معلوم میں کتنا ہوتا ہے خلاف ورزی کا نتیجہ دیکھیے کتنی جلدی فوراً ہوتا ہے یا قانون کی طرف دوڑتے ہیں آپ کوئی چیز جو سیعت ہے اسے لوگ کھاتے ہیں آپ تو وہ جو عذاب اندر ہو رہا تھا آپ کے وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے قانون خدا بندی کی طرف رجوع کرنے سے ادھر رجوع نہ کیجیے تو نہ وہ پیاس کا عذاب بولتا ہے نہ بھوک کی شدت کا جو عذاب ہے وہ کم ہوتا ہے تو خدا کے ان قوانین کی خلاف ورزی سے بھی عذاب ہوتا ہے ان کی طرف ان کی عقائد کرنے سے ان کی طرف رجوع کرنے سے یہ تو انفرادی چیز ہونا چاہیے پوری قوموں کی زندگی لے جائیے اب یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ خرچ ہوگی کیا ہوا تلاب سے بچنے کے لیے قانون خدا بندی کی طرف رجوع نہیں کیا اس کی خلاف گردی کی جس نے کشتی بنا لی اس نے سدا کے قانون کی حایت کی کشتی والا بچ گیا جس میں اس کی خلاف گردی کی ضروریا لوٹیں بنانے میں بھی آج نوبت کا وقف درمیان میں ضرور ہوتا ہے یہ چیزیں تو فوراً نے بتائی نا تو پیاز کی شدت فورن نہیں مارتی وقت لیتی ہے دھوپ میں بھی اندرس اندرس کرنے والے ستر ستر دن تو جی لیتے ہیں لیکن نتیجہ یقیناً درآمد ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے یقیناً برآمد کہ انسان آدمی کا اس میں دخل نہیں ہوتا وہاں یہ نہیں ہوتا کہ سنکھیا میں کھاؤں وہ مر جائے زید یہ آدمی کے مداخلت ایسا ہوتا ہے کہ قصل کوئی کرے پھانسی کوئی جڑ جائے فطرت کے قرآن کی نتیجہ تیزی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہاں انسان کا ہاتھ مداخلت نہیں کرتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قانون مسافات اسے کہتے ہیں ہر عمل کا ایک نتیجہ و دخن قانون متعین ہے وہ نتیجہ متعین ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی اس نتیجے میں کائنات کی قیمت کائنات کے قوانین کا علم حاصل کر کے اس کی قوتوں کو مسخر کر کے اب یہ دنیا کی جو بڑی بڑی سپر پاور پہلاتی ہیں کون سی چیز ہے جس میں وہ سپر ہو گئی یہی فطرت کی قوتیں جس نے زیادہ سے زیادہ مسخر کی ہوئی ہے وہی آگے بڑھتا ہوئے چلا جا رہا ہے باقی کامنٹ ان کی محتاج ہے محروم ہے بھٹ مندی ہیں نرسنگ ہیں کامتی ہیں سہمتی ہیں وہ بجلی نظر کرتی ہے کیوں یہ کر رہی ہے انہوں نے تو فر پڑتا ہے لابندی سے دوسر پڑتا ہے انہوں نے رقایت کی ہے پھر میرے ذہن میں وہ چیز جو کٹک رہی ہے آپ کے جمعے کی صاحب یہ وہ تو سب ہیں اس رسائی دین کے تو ہر کافر نتیجہ افر کا نتیجہ جہان ہے نا ہے نا جانور میں یہی جو کائناتی حصہ ہے اس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے سبھی زندگی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی تو قرآن نے اس کو دین اللہ کہا ہے تو کیا اس دین کے حصے میں جو جینے آیا آپ کا چلے گئے سفر ڈرتے ہیں ہاتھ درتے ہیں ظلم درتے اس کا کوئی نتیجہ نہ ہو دین آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ ہم نے نماز کتنی پڑھ لی وہ اسے دین اللہ کہتا ہے اور بہت بڑا حصہ ہے دین کا اچانک حصہ ہے نتائج فوراً سامنے آتے ہیں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا اس حصے کے اندر خدا کے قانون کے اس حصے کے اندر کچہریاں نہیں لگی ہوئی رشوتیں نہیں چلتی سفار سے کام نہیں دیتی تو دیکھتے ہیں کس قسم کا نظام ہے عدل ہے یہ اس لیے کہ اگر پہ انسان کو اجازت ملتی ہوئی کہ اس میں آپ ڈال پائے سینکی یا بن جائے کی گلی نہیں بن سکتا تھوڑا سا لقہ جو ہے ہر ہاں شہر کے اندر وہ چیز ہے خلاف ورزی کرتا ہے قانون کی مرض ہوتا ہے پہلے ہی دن وہ مرض موت نہیں تاریخ کر دیتا تو اس کے لیے ایک وقفہ ہوتا ہے ہر ایک قانون کے لیے نتیجہ تیزی میں وقفہ مختلف ہوتے ہیں وقفہ ہوتا ہے اس کے اندر اگر علئے یار جنون ہو جائے اس کی طرف رجوع کر دیا جائے اس ان قوانین کی طرف جو مداح کرتے ہیں ان چیزوں کا سب ہو جاتی سے بچ جاتا ابھی اسی کو توبہ کہتے ہیں جن قوموں میں یہ انتخابات کیے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فلاق قانون کی خلاف ورزی ہونے سے جو ایک تباہی یا حراست کی طرف جاتا ہے انسان اس کا مداوع کس طرح سے ہو سکتا ہے امراض کے لیے جس قدر یہ دوائیں اور روز بروز ان کے انتخاب ہوتے کرے جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ مولت کا وقفہ درمیان میں ہوتا ہے ورنہ جو ہی غلط قسم کا ایک لکمن کھایا اور اس کے بعد موت واقع ہو گئی تو پہلے چیز تو کو معاف رکھیے کہ یہ تمام ڈاکٹر صاحب ہم کو تو کہیں لے جانا پڑے گا تو ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کسی وقت تو وہ مر جائے گا یہ وہ ملک کا وقفہ ہے ان کو بھی زندگی دے رہا ہے جس میں امکان ہے اس چیز کا یہ توبہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو خارجی قوانین ہیں یا خارجی کائنات ہیں اس کے اندر نظام عدل کس شدت سے کار فرما چلا جا رہا ہے کیونکہ انسان کا درد اس میں نہیں آتا سباہیاں آتی ہیں بربادیاں ہی آتی ہیں خوشگواریاں ہی آتی ہیں سامیں پمکتی ہیں رہائشیں ملتی ہیں قوانین کی خراب ورزی سے وہ کچھ ہوتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے یہ کچھ ہوتا ہے درمیان میں وقت ہوتا ہے اس وقت میں مرادہ اس وقت میں پھر بات باغوسی باز آئینی یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر تو آپ یہ سمجھاتا ہے قانون مہرت کے لیے یہ مثالیں دیتا ہے اب اگلا حصہ وہ آ سامنے یہ حصہ وہ ہے جو انسان کی طبی زندگی سے متعلق ہے یا طبی کائنات سے متعلق فزیکل ورلڈ سے متعلق ہے اسی میں انسان کی طبی زندگی بھی آ جاتی جسمانی زندگی اس نے انسان اور گھوڑا یا گائے یہ سب برابر ہیں ایک ہی قانون کے تابے یہ سب چلتے ہیں ایک زندگی آگے آتی ہے جو انسان کی انسانیت سے متعلق زندگی ہے تو یہ وہ زندگی ہے جس میں انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے یا اپنی ذات کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جسم کے ساتھ نہیں انسان کی انسانیت کے ساتھ سینکیاں کھانے سے تو ہلاکت لگاتی اس کا مداوع بھی اینٹی ڈوب کے ہوتے ہیں لاج صاحب کے پاس اس مبت کے اندر وہ مل جاتے علاج بھی ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے کیا ہلاکت ہوتی ہے اس کا نہیں پتا چلتا نہ یہ تحثیقات کے ذریعے سے ان کے ساتھ ہوئے ہیں طرح ان قوانین کو نہیں معلوم کر سکے یہ صحیح کے ذریعے سے معلوم ہے یہ ہے خدا تعالیٰ کی دوسری رحمت کے اس نے ان قوانین کو خود ذہنی کے ذریعے سے دے دیا انسانوں کو وہ ساری کاوشیں ورنہ انسان کے لیے تو ایک بوٹی کی تاثیر معلوم کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنی صدیوں کا تجربات درکار ہوتے اور اس تجربے کے اندر کتنی موتیں کتنی ہراستے کتنی تبانیاں کتنی بربادیاں ہوتی جنہوں نے میڈیسن کے تجربے کیے ہیں بڑا انسان ہے انسانیت کی اوپر ان کا ریسنگ معلوم نہیں کہ وہ کن کن دشواریوں کے بعد کن کن مرحل سے گزرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ کہ سام کا زہر زندگی کو بچا بھی سکتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سام سننے سے بچوانا پڑا یہ خدا کی رحمت تھی کہ یہ جو انسانیت سے متعلق قوانین تھے اس نے یہ بنے بنائے مرتب شدہ وہی کے ذریعے سے دے دیے امبیائی کرام پہ اب یہ آیا دین کا دوسرا حصہ انسانوں کی زندگی میں یہ ہوگا کچھ لوگ تو وہ کہ وہی وہ جو پہلا حصہ ہے دین کا وہ اسی کا استقبال کرتے چلے گا یہ دوسرا حصہ جو ہے اس کو اگنوری کر دیا ایک تو وہ ہوگا ان لوگوں کو بہرحال یہ دنیا کی زندگی جو ہے دنیاوی زندگی اس کی اثرات تو حاصل ہو گئی نا یہ دوسری کیٹیگری ان کی ہوئی وہ ہماری کہ اس نے یہ جو حصہ تھا کائنات کا میٹیر کا اس کو اتنا قابل نفرت کرار دیا یہ لیکن الحاظ اور بےدینی مطلب ایمانوں میں استعمال ہونے لگ گیا مادہ قابل نفرت یعنی بات تو یہ جی آئی ہمارے یہاں یہ اجمی تصوف ساتھ ہی ہمارے بسنے والے ہندو کے میدان کے اندر بنیاد یہ ہے ساری کے انسان کی روح خدا کی روح کے اندر है حصہ تھی یہ اس کی का کا ایک حصہ جدا ہو کر روس سے کہیں نیچے गया گر گیا, گیا اور آگے یہ مادہ کے دلدل میں پھنس گئی روس اب یہ چیزیں چاہتی ہے, ہے اس دلدل سے نکلنے کے لیے کروڑوں چکر کاٹنے پڑتے ہیں اس روح کو مادہ کی دلدل سے نکلنے کے لیے تو یہ اس قدر دلدل مادہ جو ہے اس کا خبیص ہے یہ نکلنے نہیں دیتا روح کو اس کی علاشوں کے اندر یہ پکڑی ہوئی ہوتی ہے منتہاز زندگی کا اس کے نزدیک یہ ہے کہ اس مادہ کی دلدل سے سڑک کر کے علاشوں کو دور کر کے ساک و پاپ واقع ہو کے کوئی ذرا سا دھبا بھی نہ رہے اس مادری کائنات کا پھر یہ روح جو ہے جا کر پھر روح سدابندی میں جا کے مل جائے لو ایز اندازہ لگائیے یہ سارا کچھ کرنے کے یہ ہے تصویروں یہ ہے ویدان ہندوؤں کا تصویر یہی کرتے ہیں آن کہ سینٹ کی آپ زندگی کر کے دیکھیے سب سے بڑا ہے کیا کارنامہ سر انجام دیا جی یہ ساری عمر نایا ہی نہیں اس نے والا یہ ہے ویداند کا تو سب بھی یہی کرندگی پڑھ کے دیکھیے بڑا سینس ہے جی کیا کارنامہ سر جان دیا بھی یہ ساری عمر نہایا ہی نہیں مولانا یہ سر بہت بڑے سینس ہیں بھی یہ کیا ہوا چلیے اپنے کپڑے کے ساتھ مل کے کھانا کھایا کرتے تھے بہت اچھا چلو کھا تو لیتے یہ کہنا جی میں نے کھایا ہی نہیں اور آگے بڑھ گئے وہ یہ وہ ہیں یہ اپنی زندگی مارا کرتے تھے مادی زندگی کو اتنا قابل نفرت سمجھ یہ تھا وہ دین خدا گندی سے اس قدر پرہیز کیا نفرت ترکشی یہی آپ کے یہاں تو سبب میں تو آپ دیکھیں گے ان کے ساری زندگی ہے ان کی یہ تھا وہاں دنیا کو سرک کر کے چلے گئے وہ کنویں میں پلٹے لٹکا کرتے تھے گئے تو ماں نے ایک لکڑی کی روٹی دے دی ان کو دھوپ لگتی تھی تو اس کو منہ نہ دیتے تھے لکڑی کی روٹی کو کرتے دنیا یہ جتنے بڑے بڑے آپ کے جن کو مقرر باردہ خدا کہا جاتا ہے اور یہ اللہ کہا جاتا ہے ان کے کارنامے یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں کس طرح سے ترک کیا طرح کیا سوچیے تو صحیح دین خدا جی کی خلاف ورزی نہیں نفرت اس سے اس کا نتیجہ تمہیں ڈھونڈنا پڑ رہا ہے نا سب جو تصوق میں نہیں رہا وہ شریعت والوں نے بھی جب دیکھا کہ متردین کی نشانی یہ ہے انہوں نے بھی اپنے یہاں اس قسم کی روایتیں بنا لی دنیا گر خانہ ہے عموماً اس میں کہہ دیوں کی اس کی طرف کا یہ تصوف نہیں یہ شریعت کی روایتیں ہیں آپ سے دنیا ایک لاش ہے اور جو اس کی طرف جانے والا ہے وہ کبتا ہے جو لاش کی طرف جاتا ہے وہی نفرت وہی دین گداوندی کے اس حصے کے ان سرکشی عذاب آزاد شامل ہے پوری کی پوری دور میں ہزار سال کی ان کی تاریخیں دیکھ لیجیے جنہوں نے کائنات کے مسلک یہ نظر کیا زندگی اپنے ہر رکھا سامنے ہیں آج سامنے ہیں لیکن میں نے ارج کیا ہے کہ دین اسی سے کامل نہیں ہوا دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جو انسانیت سے متعلق ہے انسانوں کے جسم سے نہیں انسانیت سے متعلق ہے جہاں واسطہ دام و درد سے نہیں پڑتا پتھروں سے اور حوانوں سے نہیں پڑتا انسانوں سے معاملہ حملہ جہاں پڑتا ہے وہ دین ہے دین خدالندی جو دہی کے ذریعے سے ملتا ہے یہ دو ہیں دین ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے علی اسلام ہو کر فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے خدای کے مطابق ان کو استعمال میں لانا بس یہ ہو گیا علی اسلام پہلا حصہ بھی آگے دوسرا حصہ بھی اس میں شامل ہوگیا نتیجہ اس کا اسی زندگی میں اسی دنیا میں جنت کی زندگی گزار دینا اس خطۂ عرض کو عرضی جنت بنا دینا فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے ان قوتوں کو اخبار خدا بندی کے مطابق نو انسانی کی منفرد کے لیے استعمال کرنا یہ ہو گیا اسلام اب اگر اس میں وہی حصہ رکھا جائے وہ جو پہلا حصہ میں نے عرض کیا ہے یعنی صرف نازی کائنات اسی کائنات کی کبھی زندگی کبھی قوانین جتنا بھی کیا ہم کرے اور یہ دوسرا حصہ جو انسانیت کا ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے ایک یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ ادھر اپنے ذہن میں مذہب کا ایک تصور قائم کر دیا جائے اور اس سے اس حصہ جو ہے خدا کے دین کا اس سے نفرت برتی جائے یہ بھی ہو گیا تو یہ دونوں میں سے ایک کے مطابق ہو نا قرحم کہتا تو میں نونا بے دادل کتاب بتا تو نونا بے بعد کیا ان لوگوں کی یہ ہے زندگی کی لذیا زندگی کے کتاب الزا کے ایک حصہ کا ایمان رکھے اور اس کے دوسرے حصے سے انکار کرتے اس نے تمام زندگی کو کتاب اللہ کہہ دی صحیح ہے بھی تو کتاب الزا ہے وہ کسی نتھم آگے بھی تو لکھی ہوئی گئی انسان تو لکھ ہی نہیں سکتا بہت بڑا کنٹرس پہ بنتا ہے اس نے کہا وی اونلی ریڈ دی بک آف نیچر وی کانٹ رائٹ اٹ ہم کتاب فطرت کو صرف پڑھتے ہیں کتاب فطرت کو انسان لکھ نہیں سکتا کتاب فطرت تو اللہ ہے اور اس کتاب کا دوسرا حصہ ہے جسے نہیں ہے سدابندی یا آپ قرآن کہہ لیجیے یہ دونوں حصے اچھے ہوں گے تو پھر یہ دینِ خبابی مکمل ہوگی کہا کہ کیا یہ روش اختیار کرتے ہو کہ اس کے ایک حصے سے تم اور ایمان رکھتے ہو دوسرے حصے سے تم انکار کرتے ہو کہا کہ سماج جزاؤ میں جف آڈو زالے من تم تم سننے سے جو بھی کوئی اس قسم کی ربش اختیار کرے گا تو اس, اس, کا, اس کا نتیجہ حیات دنیا اس کا نتیجہ اس سے سوال کچھ نہیں ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلت و رسوائی وہ دو اس کتاب کو نگلیکٹ کرنے والوں نے کیا اور دوسرے حصے کو نگلیکٹ کرنے والے وہ یومر قیامت جڑا دلہا اشد یہ جو انسانی زندگی کے نتائج کا وقت ہوگا اس نے قریب ترین ہزار کے لیے ہوگا اب دونوں کو ملانے کا نام دو ہوا جسے آپ اسلام یا دین کہتے ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک حصے کو صرف لینا اور دوسرے کو بھی گرد کر دینا جو ہے اس کا یہ نتیجہ سمجھنا نگلیکٹ کرنا غریب عرض کیا کہ اگر وہ صرف مادی کائنات کے اوپر جانے والے انسانیتی اقدار کو اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں اس سے انکار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اچھے ازاد یہ اپنے آپ کو فریب دینے والے یہ دین نہیں یہ مدد کرتا ہے یہ تصوب کرتا ہے کہ خدا کی اتنی بڑی کائنات اور اس کے اتنے بڑے دین سے نفرت برتتا ہے یہ اس کا نتیجہ جس میں ترپال اسلام کی زندگی ان دونوں کو اکٹھا کرنے سے پیدا یہ ہے اہمیت عزیزہ نے من یہ فلانی فطرت کی یہ ہے اہمیت اس مادی زندگی کی مادی زندگی یا اس کو مستقبل کیے بغیر تو دین خدا بندی یا یہ جو انسانیت سے متعلق دین ہے اس لیے یہ قدم بھی نہیں کرا جا سکتا یہ مادہ تو وہ گھوڑا ہے جس کا سوار ہو کر آپ مندر کی طرف جائیں گے سواری اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دینک ہیں آپ یہ جو چیز ہے ان دونوں کا انتظار یہ ہے اس اسلام یہ ہے قرآن ایک مصرے میں یہ شخص کتنی بڑی حقیقت بیان کر جاتا ہے شاہی اس کہا ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے آج کلیب ہے ساتھ دین کی چابی سے دنیا کا ہر دروازہ کھول سکتا ہے دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولنا یہ ہے اسلام عزیز بھائی جس میں دنیا کے دروازے کوئی بات میں سمجھا اس میں کھولنا ہے اور اس کے بعد اگر چابی ہے تو رکھی جائے یعنی چادی ہو اور وہ تالا ہی تو تالا ہو تو آپ کہیں گے کہ سلتا ہی نہیں ہے تو یہ چابی کیا کر لے گی یہ چابی پھر دین نہیں رہتی پھر یہ مدد بن جاتی ہے پھر وہ چابی اپنی طرف سے چرانا لگ جاتی ہے بار بار سنبھال کے لپیت لپیت اس پر رکھتے ہیں اور اس وی روم میں لپیٹ لپیٹ وغیرہ سنگا ہوا تھا اس پہ بڑی بڑی شاندار عمارتیں بتاتے ہیں مناتے ہیں اس کی پرست ہو رہی ہے چابی کی پرست ہو رہی ہے کیونکہ جو اس کا مصرف تھا دروازہ کھولنا دروازے سے تو نظر پیدا ہو گئی اس کے قریب نہیں جانا مادے کا دروازہ ہے چادی لیے گئے اس کا نام مدد ہوتا ہے من چابی کی فرش سے اور چابی سے دنیا کے دروازے کو کھولنا یہ ہے دین. اور یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ کائنات کی قوتوں کو متفر کیا اور متفر کرنے کے بعد پھر انہیں اخبار خدا بندی کے مطابق استعمال کیا اس چادی سے دنیا کے حق دروازے کو پھول یہ ہے قرآن یہ کہنے کے بعد اس نے جب کہا مثال دیری مدت کے وقت تھی اور کہا کہ فنیم القادم کے کائنات کی ہر شے میں ہم نے اسی قسم کے قوانین مقرر کیے ہوئے ہم مثال پر بیان ہو رہی ہے سا. ادھر آ گیا قرآن عجیب انداز ہے اس طرح. استعمال کر جو دلا رہا ہے خاجی کائناتی سے بات صحیح ہے بھی زمین شاسن ہے یا گھومتی ہے پھر کرتے تب مغرب کے نتیجے پر رہے کہ یہ شاسن ہے بلکہ چپتی ہے گول بھی سمجھ میں نہیں بات آتی تم شاپ تو وہ کیسے چلے آئے سننے سے جس نے پہلے یہ یہ انکشاف کیا جس نتیجے میں کہتا کہ یہ گھومتی ہے تو اس کو تو میں نے سلامات دیا بچارے کو آخری وقت میں کہ ابھی کیا دیکھے یہ کاٹنگ ہے پہلے لگا جب میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں ڈھونڈتی ہیں ڈھونڈتی ہے تو میں کیا دیکھا, دیکھا, دیکھا, دیکھا, دیکھا, دیکھا؟ یہ ہے ایماندار کے ساتھ کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو شہادت دے رہا ہے کی اس کی کہ میں نے دیکھا اس کے یہ شہادت ہے یہ وہ شہادت نہیں ہے جو آپ کا مرد اقدام ہے پھر وہ حقیقت بیان کر رہا تھا کہ جب میری آنکھیں بیچ رہی ہیں کہ زمین گھومتی ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ نہیں گھومتی اور پھر ایک عرصے تک بات وہ جنہوں نے اس دینی سدام جی میں اس قدر سے حاق کی تھی کیے تھے وہ تو پھر اس گھومنے کے بعد پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے آپ کے یہاں آج تک بھی یہ بات چلی آ رہی ہے کہ زمین نہیں ہے. مدینہ منظر کی یونیورسٹی کے جو رائب ہیں انہوں نے دو تین فارم گھومنے بھی یہ فتوا دیا کہ جو یہ شخص جو شخص یہ کہتا ہے کہ زمین گھومتی ہے شاخل نہیں ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کا نصاب ٹوٹ گیا تھا ان کو تو اس واسطے کی نو بناؤں گے تو چار پہ ہوں گے <تصفيق> ان کی ہو ہوج بھی آپ کے ہاں میں نے جتنی ایک چھوٹی سی مثال نہیں دی اس پہ تو بڑی مثال نہیں ہے جو مدینہ منورہ کی اسلامیہ یونیورسٹی کا چانسلر جسے آپ کہتے ہیں وہ آج یہ فتوا دے رہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے وہ دارہ اسلام سے حارج ہو جاتا ہے جب سائنٹسٹ مغرب کا قرآن کے انسار سے غور کرتا ہے تو وجد میں آ جاتا ہے بلام نج عدل ارب کے خاص اربی زبان قرآن کا انتخاب حرکت میں ایک چیز ہو تیزی سے اڑی جا رہی ہو کوئی تو ماسوس نشانی اس میں ہوتی ہے نا اس کے حرکت میں ہونے کی تیزی سے چلی جانے کی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے ایک چیز اڑ رہی ہو اور کنانو کو اس میں اڑنے کی نہ ہو آپ نے دیکھا پرندوں کو ایک تو ان کی اڑان وہ ہوتی ہے جس میں پڑتے ہیں اور ایک وہ ہوتی ہے جس میں پروں کو سمیت لیتے ہیں کوئی عرامد نہیں ہوتی اور کسی है? اور بڑی تیزی سے اس میں ڈر رہے ہوتے ہیں اڑ رہے ہوتے ہیں سبتروں میں عام طور پر یہ چیز اگائی ہے پارکیٹتا پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اٹھتا ہے پارٹی پھٹفڑاٹ نظر نہیں آتی اوڑ ہوتا ہے نظر نہیں آتی یہ مانیہ کہ بات کبھی غور کیا تم نے زمین کے اوپر اس تیزی سے حرکت کرتی ہے اور اس حرکت کا کوئی احساس تک بھی نہیں ہوتا جیسے وہ پرنٹا کے دوسرا سلیٹ کے اڑ رہا ہوتا یہ سب سلیٹ کے اڑنے والا پانی اور اپنے ساتھ ہزار لے سکتے جاندار بے جان تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اپنی جو تیزی سے حرکت کر رہی ہے اور قصیت یہ ہے بس یہی ہے اور بے آواز ہے عرامت کوئی نہیں ہے اس है اڑنے کی اپنا رائی है بھی ایسے ہیں جن کے وہ بھی نظر نہیں آتے ہوتا بھول رہے ہیں پھر بھی آواز تو آتی ہے کچھ یہ اس کی وہ اڑان ہے کہ جس میں سر کو سمے ہوئے نہایت خاموشی کے خلاف کے اندر پورتی چلی جاتی ہے اور اپنے آگوش میں اس میں جاندار اور بے جان اشیا کائنات کو دیا ہوا ہوتا ہے دو تین جگہ اور آیا ہے یہ واپس نے دیا سولہ بٹا پندرہ یا القاطر یا ان تمیدہ دیکھوم پرواسی کی بات گا یہ پہاڑ جو میں ان تمیدہ دیکھوم <بِكُن> یہ قرآن میں اور بھی دو جگہ یہ تو آپ ریفرنس لکھنا چاہتے ہیں سولہ بٹا پندرہ اکیس بٹا اکتیس اور اکتیس بٹا دس ان تمیدہ <بَكُن> یہ سمدہ کے یہ ہوتے ہیں کسی چیز کو اپنے ساتھ لیے ہوئے تیزی سے حرکت میں ہیں کیا لب ہے یہ پوری کی پوری آبادی انسانی کی نہیں ہے باقی بھی جتنی چیزیں ہیں ساری اس زمین کے اوپر ہیں وہ اس تیزی سے گھوم رہی ہے چکر کاٹ رہی ہے گلائی میں گھوم رہی ہے وہ کسی کو حساب تک نہیں ہوتی وہ جو करने طور होते हैं کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے یہ ہے کسان اگر یہ بول ہے اور گھوم بھی رہی ہے تو پھر جب آپ نیچے کی طرف جاتے تو گرے میں نہیں دکھ دیں گے ہے بات آتی نکالی ہے اتنا کچھ اپنے گود میں جیے میں چل رہی ہے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ چل رہی ہے کتنی بڑی راہمتا سدھا چکا ہے اگر اس کی گردش کا اس کی کے یہ جو تیزی سے چکر کاٹ رہی ہے تو دو تین چکر انسان کاٹے تو بے ہوشوں سے گر جاتا ہے اور یہاں ساری زندگی چکر میں گزر جاتی ہے دھن چکر میں گزر جاتی ہے میں تو پھر اس گردش کے ساتھ جو اور چیزیں متعلق ہیں وہ تو پوچھو نہیں ساری یہ ترقی کی یا سزا کی باقی کورنوں کے ساتھ آپس میں تعلقات کی دنیا ہی الگ ہے میں کر رہا تھا کہ یہاں دس گئے ہے کھاتا پرندے کی تیز اڑان جس میں وہ پروں کو چمٹا لیتا ہے محسوس نہیں ہونا پاتا وجالنا سیا روا سیا شام خاص بہتر بہت اس میں پھر ہے روایتی بڑے بڑے ویسے پہاڑوں کو کہتے ہیں لیکن اس میں وہ جو زمین کی حرکت اس کا تیرنا یہ ہے اس کی رعایت سے یہ بس ہے یہ جو جہاز کا لنگر ہوتا ہے جس میں وہ پھر جہاز جو ہے موضوع کی نظر نہیں ہو جاتا معصول رہتا ہے اس کو بھی یہ لفظ جو ہے مجر ہا اور مرد کے ہاتھ لیا ہے نظر لندر انداز ہو جانا یہ حصہ جو ہے زمین پہاڑوں کے مطابق جیو لوجی جس کو کہتے ہیں جی جس پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن ابھی یہ اقتدامی ہے یہ جو ان کا ہے کہ یہ इनका جو ہے ان کا کیا فنکشن ہے اس زمین کرد کی حرکت اور گردش کے مطابق بڑی ترقی ہو رہی ہے کوئی دن آئے گا رمضان سامنے آئیں گے اس لیے اتنے بڑے پہاڑ ایک لنگر کا لفظ کے اندر آیا بھی الگ کے اندر ممکن ہے یہ ان لوگوں کو جو ریسرچ کر رہے ہیں ہمیں نہیں ہم تو سواب کی باتیں پڑھتے ہیں نا وہ حقائقی خاطر پڑتی ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے کہتے ہیں یہ چٹانیں تم دیکھو چٹانیں کا نام نہیں اور اس کے اندر سے چینی ٹھنڈے پانی کے کچنے نکل جائیں جیسے دیکھتے ہو ہمارا قانون کس طرح سے کاف ہے ویژن دن بالمتین جو میں نے کہا تھا نا کہ جتلانے والوں کے لیے تباہی ہے تو اب اگر دین کا یہ حصہ آ گیا نے جو کائنات سے متعلق ہیں تو ان کے جتلانے والوں کے لیے بھی تباہی ہے۔ جو آر بھی کہتا ہے کہ جو یہ کہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی جو حرکت کرتی ہے جو کہتا ہے وہ خدا کے سین سے بھول کر ہے وین المتین تو ہے ہی اب آیا وہ انسانیت کی زندگی کر اتنی نشانیں دینے کے بعد پھر اس نے یہ کہا پھر آدر کو جن چیزوں کی تم تقلیب کرتے ہوئے اور ایک تقلیب یہ بھی ہے نا کہ مولت کے وقفے نے یہ کہنا کہ نہیں صاحب کہاں کا پڑاؤ کہاں کا اس کا انساف جلم کیے چلا جا رہا ہے اس کا کچھ بگڑتا ہی نہیں ہے مجمون کس سے چلے جا رہے ہیں ان کی کوئی مدد ہی نہیں کرتا انسانوں کی دنیا آ نا اس کے اندر سے. وہ کہا ہے کہ یہ دین کی تقزیم کرنے والا سرکشی میں کرے یا نا امیدی میں کرے <خصف> نتیجہ تو جانت کا ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے لفظ یہ ہے ان تلے کو ادا ماں تم تم دہی تک جن حقائق کو تم جاتے تھے اس جانے کا نتیجہ بھگتنے کے لیے کیا <خصف> ہے لفظ کی بڑی بڑا عجیب اس میں بنسا آتا ہے کہ مصیبت انسان کی طرف آتی نہیں ہے انسان خود اس کی طرف جاتا ہے اللہ کا یہ ہوتا ہے آزادی سے کسی چیز کی طرف بھاگے ہوئے جانا کہ یہ پھر اس حراست کی طرف بھاگے ہوئے چلے جاتے اور پھر لپک کر دوڑ کر بھاگ کر اس تباہی کی طرف آؤ جو تمہاری اس تقسیم کا کچھ نتیجہ ہے ان سلط و علاق سے لا زلیل ولا من بلا انہ شرمی بشر کاننا ہو جاندہ تم سخر غیر یہ ہلاکت عمیر جو عب کی شکلیں ہیں, ان کو کچھ مثالوں میں بیان کیا ہے وہ دھوئے کا اس قسم کا سائبان جو سایہ تو نظر آتا ہے لیکن اس میں سائے میں نہ ٹھنڈک ہوتی ہے نہ سکون ہوتا ہے اس میں بھی بڑی تفش ہوتی ہے اس میں دم جاتا ہے انسان کا یہ سدا کا شاید کہا ہے تین طرف سے گھیرنے والا دائیں بائیں سے اوپر سے یعنی ہر طرف سے جس کو ہم کہتے ہیں محفوظ امہیب لینے والا آزاد اس قسم کا آزاد آئے گا اس میں بازار پائبان ہوگا ٹھنڈک نہیں ہوگی آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی ایک تھان بھی آیا کرتی ہے یہاں بھی وہ آسمان پہ وہ چھا جایا کرتی ہے سورخرم کی دھوپ تو نہیں اس سے گزر کے نیچے آتی لیکن خود اس کی تبدیش اتنی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگتا ہے یاد گا اس سے تو دھوپ اچھی ہے وہ دو تین دن رہا کرتی ہے اور اس میں سے جو چھوٹی چھوٹی گرے جیت کر وہ ریت کے یا جس چیز کے نیچے گرا کرتی ہیں بڑا سخت لابھ ہوتا ہے اس قسم کا وہ کہتابان کہ جو سایہ ایسا نند ہے کہ جس میں ٹھنڈک ہو روک دے ڈوبتے لیکن اس کی اپنی طبیعت جیتنی ہو تو جلدا کے رکھ دے تم لوگ میں نے کہا کہ یہ آخرت کی زندگی میں یہ شکلیں کس طرح سے ہوں گی ہم نہیں سنی اپنے شور کی موجودہ قرآن نے اسی لیے کہا کہ ہم ان کو مثالوں کے ذریعے سجا دیکھا ہیں یہ مثالیں اس کی لیکن اس زندگی میں جو بھی ان کا حصہ ہے اس سے انکار اور سرکشی کا نتیجہ تو محسوس خطر میں اسی دنیا کے سامنے آ جاتا ہے اس قسم کے دھوئے اور اس قسم کے آزاد تو اب روز دیکھی بات ہے خدا نہ کرے کہ جہاں ہم ان کو یہ خود دیکھیں ٹریب ان پہ تو روز نظر آ رہے ہیں ہمیں ہم کہ وہ کیا آزاد ہے جو انسانیت کی اس انسانیت پر جس نے دین کے ایک حصے کو تو جہاں تک ٹھکوانا دوسرے حصے سے اتنا انکار کیا کہ وہ اخبار خدا کو مانتے بھی نہیں ہے اس قسم کے جو بڑے بڑے یہ لفظ ہیں اور اصل لکڑی کے بڑے بڑے گٹھے بھی ہوتے ہیں ان کے نام بڑے بڑے مقام بھی ہوتے ہیں ایسے جس کا کے جو درد رنگ کے اونٹوں یعنی شوروں کی نسائیں دی ہوئی قرآن نے آزاد کی شدت کو بتانے کے لیے بار بار ریپیکیشن ہو رہی ہے اسی فکر کی ہاتھ مو جن اس دن ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ ان سے کچھ پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیا تھا یا نہیں یہ آ چکا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ ہر چیز مجھے کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی ہم آجانہ ان کی گردن میں لٹکا ہوا کھول دیا جائے گا انہیں کچھ کہنے کی ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی ہر چیز جو سینے میں چھپے ہوئے رات بھی اجا ہو جائیں گے اور اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ کچھ اتنی کچھ نہیں کچھ کسی قسم کی اب ادھر مرف جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی وہ پیش کر سکیں ہی نہیں ہوتا تو والی بات اگر ہو تو خدا کی انصاف کیا ہو جائے گا سب کچھ طے ہونے کے بعد نتیجے پہ پہنچتے ہیں یہ سارے مقامات جتنے بھی ہے سے یہ سارے جو ہے آگے چلا جاتا ہے پھر اب آپ کو بات آتا ہے تو ویری آج وقت ہو گیا پینتیس کا ساڑھ ہے اگر نہیں آیا وہ اينذا درسنا ان ربنا تقبل منا اننا فانك انت